پڑھنی شروع کریں چلو آپ کے سامنے اس کتاب کی تخریج کیا ایک نمونہ ہے حیس کی تقریل <سؤال> تھے جو تعلق رکھ دیا منی کو پار کرنا کپڑوں سے اعلیٰ علیہ حبیث علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ عائشہ نفی البی کی حبیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے عائشہ سے فرمایا فنی کے بارے میں تک سیدھی انکار رت بن اس کو دوڑ دے اگر کہتا ہے وق اُنتی کان یاویزن اور اس کو پوچھ دے اگر ہی ہے میں کہتا ہوں غریب غریب ہے چلو پڑھو زبیر یہ والا ہے جو بشری بنی بکر سے اس کو روایت کرتا ہے اور واو بھی وہ نامرا تو موسی نورس اس کے عبداللہ بن زبیر کے علاوہ دیگر نے اس روایت کو امرہ سے روایت کیا مرسر نے عائشہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا جوزی جوزی جوزی جوزی جوزی کی فت تحقیق و حرفیہ یحتجون علی نجاست البنیء به حدیث به حدیث عن صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لعائشہ ایغسلی قال رغب سأرغب فيه قال عائشہ قال هذا حديث لا يروى یعنی وہ اس کو موقوفم کہہ رہے ہیں پھر یہی حدیث دار قطنی والی ذکر کی انہوں نے امن الناس <سؤال> من حمل الفرق الصوبي على غير الصوبي الذي يصلي بعض لوگوں نے اس کو خرچنے کو نماز والے کپڑے کے علاوہ دوسرے کپڑے پر محمول کیا ہے لیکن یہ جو حمل ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے مسلم والی روایت کی وجہ سے وہ کیا ہے ہاں کھڑچتی تھی اور اسی میں نماز پڑھتے تھے فرق بل ماں کا جو حملہ یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے یعنی یہ حدیث اس کی تخریج ساری اس نے ذکر کر دی اب اس کے موافق جو حدیثیں ہیں وہ احادیث الباب کے لے کے آئے گا ہم احادیث البغداد روبر کوڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صحیح ذکر کیا 24 اس کوไลس اللہ بان ولیس اللہ نے کیا حکم فیصلہ کی مارا ضلعوتا ایسا ہاں ابھی اس میں کر دی ہے کہ یہ دھونا تھا یہ گندگی کی وجہ سے تھا نجازت کی وجہ سے نہیں حدیث میں تو وعدے آ نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھوتی تھی فیخروجوفی وصلیفی اوانحد اللہ بو کا علمافی صوبی ہی تو امام بحقی نے کہا کہ یہ کچھ منافعات نہیں ہے اس میں کبھی دھو دیا کبھی کھرس دیا یا کھرسنے کے بعد دھو دیا خشک ہو گئی پہلے اس کو خرچ دیا اس کے بعد دھو دیا وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے دھونے میں اگر پہلے خرچ دی جائے تو دھونے میں آسانی ہو جاتی ہے مگر وہ خشک کو اگر دھوئیں گے تو وہ پانی کے ساتھ وہ تار ہو کے گیلی ہو کے پھر اتنے کی زیادہ پہلے اس لیے اس کو کورچ دیا تو کورج کر دھو دیا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ہاں وہ آگے آئے گی اللہ یہ ہمارے پاس نہیں ادھر نصب آیا میں سیاتی ہوں کہ اس ہار کو تقریبا اسی شان کا اسی مصنف کی مصنفہ کی حدس نام حسین بن ہیں تار ہے تو دھو دو خشک دو پتا نہیں تو پھر پانی کے چیٹے مار. صحابہ کے اقوال آثار سلی... اب یہ مخالف کی حدیثیں ذکر کرنے لگا ہے. اس لوکل بنی انسویدی کے سنبیبی رہی تھی اس کی۔ سو میں شامل بھی ہوا ابو دو دیا سنبیبی۔ علی خمار کا پرے اوتار کو نے وقت وقت ان اس کا بنا یوسف علیہ یوسف علیہ الاز باقی ان شری کی بھی قاضی محمد بن امدی رحمانی قال انما هو بمن जिलाكم مخاطبا في برذا غير غير اسحاق الازراقي والاسناد امام الموفق خبره جنده في صحيح ابي السنن ورفعوا زيادتا وهي من الثقه المقبوله ومن ذكروا من لم يحث رباه يريد فيما عرفه من طريق الشافعي نسبه بطيانو ودره الدينار قد بينت لنا ان ابي ابن ابي الحسن ابو محمد هذا او السيد السيد موقوف وقد رويا عن شريك بن الذي ابي ليلا طوين مطوع یہ دیکھیں اس نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تعارف میں نصب الرایا کے کہ پہلے وہ ہدایہ والی حدیث ذکر کرتا ہے اس کی تقریر ذکر کرتا ہے اس کی تقریر ذکر کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے موافق جو حدیثی ہوتی ہے احادیث الباب کہہ کر وہ لے کے آتا ہے پھر جو اس کے مخالف حدیث ہوتی ہے احادیث الخصوم کہہ کے وہ انہیں لے کے آتا ہے اب اس نے کیا کیا ہے کہ نسپ الرایہ میں سے ایک حدیث کی تخریج اٹھا کے یہاں نقل کر دی ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ روایت ذکر کی ہے اس نے فقصلی ہی انقان رتباً وفرو کی ہی انکانا یاب سا اس کی تخریج ساری ذکر کی اس کے بعد احادیث الباب کہہ کے کہ اس نے اس کے موافق حدیثیں ذکر کی کن تو افرق و بن صوب حسم یوسلیفی اور انما صوب و من خم پھر آثار ذکر کیے ان میں سے حضرت عمری اللہ تعالیٰ عن کا اثر ذکر کیا یہ ذکر کرنے کے بعد حادیث و کا اس نے عنوان باندھا اور پھر اس کے مخالف کے حدیثیں تھی وہ ذکر کی یسلۃ المنی یمن صوبی بل قلعی و یا بے سن رسم و سلیفی ہی اور پھر دوسری روایت اس نے ذکر کی نواح و منزلۃۃ المخاط تو یہ جو جھگڑا ہے کہ منی پاک ہے کہ نہیں وہ دونوں فریق جس جس دلیل حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں وہ انہوں نے ذکر کر دی چونکہ عناق کا موقف ہے کہ منی ناپاک ہے تو اس کے لیے ہدایہ والے نے روایت ذکر کی اس کے موافق جو مدید روایتیں اس کو ملی وہ بھی اس نے احادیث الباب کہہ کر ذکر کر دی اور جو شافریوں کا موقف ہے کہ یہ منی پاک ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ جو ان کے دلائل تھے وہ بھی ذکر کر دیے یہ نصب رایا کا طریقہ کار حدیث کی تخریج کرنے کا اتنا وقت باقی ہے دس منٹ ہیں ابھی پڑھیں ابھی. کی تخریج کا پڑھے ابھی ہوں کتاب کتاب مصبریج للهاذی ولهاذی الاصلانی او التخفیس کی تلخیص ہے اد رائے الہی الزئی ترتیبی ترتیبی ترتیب و کا ترتیب الاصلی اس کی ترتیب بھی اصل کی طرح اصل نصب و نا جو ترتیب اس کی ہے وہی اس کی ہے ہاں درایا کی ترتیب, آن ترتیب آن بھی وہی ہے جو نصب و کی ہے ہاں کچھ چیزیں انہوں نے کم کر دی ہیں سمجھتے تھے کہ ان چیزوں کو ذکر کیے بغیر بھی گزارا چل جائے گا تو وہ انہوں نے حضف کر کے salary ba'd al-qahbabi hal qisa an mukhall تو خلاصہ اکلام یہ کہ حوا صاحب نے مقدمے میں یہ بات وعدے کر دی کہ میں نے شرح الوجیز کی جب تلخیص کی تو او اختصار بڑا جامع تھا اور کچھ اضافے بھی تھے اس میں میری طرف سے تو اس دوران یعنی کہ اس کا اختصار کرتے ہوئے نصب الرایہ سے میں نے کچھ فوائد نقل کیے ہیں مدد دی ہے تو اب لوگوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اس طرح اس کی آپ نے کی ایسے ہی اس کی بھی تلخیص کر دیں نصب و رایا تو میں نے اس کی بھی تلخیص کر دی اور جیسے اصل میں تھی ویسے ہی میں نے کام کیا ہے لیکن کچھ چیزوں کو درمیان میں چھوڑ دیا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر گزارا چل سکتا تھا آتا کہ والے وہ اسی طرح نسبر آیا میں بھی اسی طرح چلو اگرچہ وہ ملخص ہے اور مختصر سی ہے بس اوقات مبتدی پر وہ آسان ہے اور اس پر میں مراجہ کرنے میں وقت بھی مختصر ہوتا ہے ہاں اس کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے درایا کا بیان مواد کیونکہ تخریج کا جو مبنا ہے کہ نافع تخریج وہی ہوتی ہے جس اس میں استقصا ہو سندوں کو زیادہ زیادہ کھول کر بیان کیا جائے اور جہاں جہاں وہ روایت آئی ہے ان سب کو مصادر کو بھی کھول کر بیان کیا جتنی زیادہ وضاحت ہوگی تخریج اتنی زیادہ نافع ہوتی ہے یہ تطیم الفائدہ تاکہ فائدہ پورا ہو اور انتخاب مکمل ہو بطشفر صدو, بطشفر صدو کی کی حدیث, کی حدیث کی تخریج کی گہرائی تک پہنچنے سے <تصالح اله> امام زیل کی کتاب نصب و رایا وہ ایسی ہے لیکن نصب یہ درایا ایسی نہیں <سلام> جتنا بھی حشب یا استدراد ہے اس میں وہ ہے ہی نہیں زیل کی کتابیں نہ استدراد ہے نہ فضول باتیں ہیں ہی نہیں اس میں غیر متعلقہ باتیں ہیں ہی نہیں تو جب غیر متعلقہ باتیں اور فضول باتیں نہیں ہیں تو فقل الطلخیصنوہ حدف اللباظ ترک الحدیث حدیث کے ترک میں سے بعض کو ہدف کر دینا یا ملقص کر دینا ابھی دلالا موادری یا حدیث کے جو مصادر ہیں ان میں سے بعض کو وہ ہدف کر دینا یق العمل قیمت الکتاب العلمی موذی وہ اپنے موضوع میں لکھی گئی کتاب کی جو علمی کتاب ہے اس کی قیمت کو کم کر دیتا ہے تو عدرایہ کے ساتھ نصب و رایہ کو اگر عدرایہ سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ قیمت قدر نہیں باقی رہے گی وہ یودیف التفا اب ما ہی اور سے فائدہ بھی کام ہوگا دہلی بات اختصار ہے وہ یقین و مقصود اللہ صنف الم اجلی ہی اور جس مقصود کی خاطر مصنف نے تسلیم کیا اس کو اس میں بھی وہ مخل ہوگی واللہ عالم یہ نموزج ہے جو آگے اس نے دیا ہے عدرایہ کا اسی حدیث پر جو نصم و رایا سے پڑھا ہے ہاں جی قال <سؤال> مولا لیلو حدیث حدیث اللہ علیہ وسلم علی ابھی دا کو دکون تو اخبر کو تفرو کو انسو بی رسول اللہ صلی اللہ ہے طرح طرح وہ بلاقالا اس نے کہا سننا سننا سننا کہا رنگ کا نہ بنفسی وہ فرمایا یا بس ما او فخو بنفسی لقد خفي عليك فتشعو اور وہ شافعی ثم ریاحی من طریق اسنار سنین ان نقائق تبری الباس من فلما يئن ناموا في منزلۃ فاقل ملحق قال هذا هو صحیح و اوف ورفع شريف النبی ليله اعطائ ملائس قد یعنی نقائق یہ طریق نہیں یہ روایت یہ روایت اس کو مرفواً بیان کر کیا ہے شریک نے ابن ابی لیلہ سے بطری کے عطا لیکن وہ ثابت نہیں ہے اس کو مرفوع بیان کرنا ہاں ہاں وہ مرفو ہیں اس اس آخری طریق کی بات کر رہا ہے نا آخری روایت کی کہ یہ موقوف صحیح ہے مرفوع نہیں ثابت دیکھیں وہی حدیث ہے اسی کی تخریج ہے درایہ میں اب درایا میں کچھ چند چی باتوں کا اس نے اضافہ کیا ہے اب صحیح مسلم وغیرہ کی جو روایتی لے کے یہ صاحب نصف آیا نے ذکر نہیں کی یہ امام ابن حضر نے ادرا میں ذکر کی اور وہی ترتیب اور وہی طریقہ کار انہوں نے ذکر کیا ہے <تصفح> ان الفاظ میں نہیں ہے مانا یہ ہے لیکن <تصفح> وہ <وو تصفح> کیسے ہے نہیں الفاظ ہیں الفاظ سیلی ہی انکان رت بن وفرو کی ہی امکان یا بیسن اور الفاظ کیا ہیں من کن توانہ ادا کانا رتھ بن الفاظ وہ نہیں ہیں جو صاحب ہدایا نے ذکر کی ہیں کہ اس سیاق کے ساتھ مجھے نہیں ملی اور نصب و رائے والے نے کیا کیا ہے وہ حدیث ذکر کی ہے ٹھیک ہے اور حدیث ذکر کرنے کے بعد تو کہتے ہیں غریب ہے اور دار قطری نے اس کو ذکر کیا ہے اور دار قطری کے واقعہ اس نے الفاظ ذکر کر دیے ہیں کہ الفاظ اصل کے حدیث کے آخری میں نے نے وضاحت کر دی ہے کہ ان لفظوں کے ساتھ ثابت نہیں تاکہ پڑھنے والے کو اجتبا نہ ہو بہرحال عدرایہ کی ایک اپنی اہمیت اور حیثیت ہے نصب رایا سے ہٹ کے جو اس نے کہا ہے کہ یہ زیلیبی کی کتاب نصب رایا کی قیمت کو گھٹانے والی بات ہے تو یہ درست نہیں درایہ نے آ کے و رایہ کا جو خلاصہ پیش کیا ہے اس نے نصب و رایہ کی اہمیت کو بڑھایا ہے کم نہیں کیا اور ذرائع میں کچھ اضافی فوائد بھی ہیں جو نصب و رایہ میں نہیں جیسا کہ آپ ادھر دیکھ چکے ہیں